اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقحٹ پر راضی ہوں یعنی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو اور زمانہ عدت کے اندر اس سے رجوع نہ کیا ہو پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہوں تو عورت کے رشتہ داروں کو اس میں مانے نہ ہونا چاہیے نیز اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی بی کو طلاق دے چکا ہو اور عورت عدت کے بعد اس سے آزاد ہو کر کہیں دوسری جگہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہو تو اس سابق شوہر کو ایسی کبینہ حرکت نہ کرنی چاہیے کہ اس کے نکاح میں معنے ہو اور یہ کوشش کرتا پھرے کہ جس عورت کو اس نے چھوڑا ہے اسے کوئی نکاح میں لانا قبول نہ کرے ویلن و لہو رسکو کس و تن بل میں اروفی لَا کل نَفْسٌ سُن اُس لَا بو روالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعو اولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر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 کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں یہ اس صورت کا حکم ہے جبکہ زوجائیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوں خاطلاق کے ذریعے سے یا خلا یا فسق اور تفریق کے ذریعے سے اور عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے یعنی اگر باپ مر جائے تو جو اس کی جگہ بچے کا ولی ہو اسے یہ ادا کرنا ہوگا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 پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے کے رکھیں یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن سے شوہروں کی خلوت سیاح نہ ہوئی ہو البتہ حاملہ عورت اس سے مستثنا ہے اس کی عدت وفات وضع حمل تک ہے خواب حمل شوہر کی وفات کے بعد ہی ہو جائے یا اس میں کئی مہینے صرف ہوں اپنے آپ کو روکے رکھیں سمراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اس مدت میں نکاح نہ کریں بلکہ اس سمراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے رکھنا ہے فراج احادیث میں واضح طور پر یہ کام ملتے ہیں کہ زمانے عدت میں عورت کو رنگین کپڑے اور زیور پہننے سے مہندی اور سرما اور خوشبو اور خزاب لگانے سے اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے البتہ اس عمر میں اختلاف ہے کہ آیا اس زمانے میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں حضرات عمر عثمان ابن عمر زید بن ثابت ابن مسعود ام سلمہ سعید ابن مسیب ابراہیم نقی محمد بن سیرین اور اما اربہ رحم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی ہو دن کے وقت کسی ضرورت سے وہ باہر جا سکتی ہے مگر قیام اس کا اسی گھر میں ہونا چاہیے اس کے برعکس حضرت عائشہ ابن عباس حضرت علی جاور بن عبداللہ عطا تاؤس حسن بسری عمر بن عبدالعزیز اور تمام اہل ظاہر اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے اور اس زمانے میں سفر بھی کر سکتی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 اہو ر ہل کلروپلو کال والے تضیم اوقل و علہم این الہ فیم فی کم فہدرو و علم این ال ہے غفور حلی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 خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے لہذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے